گزر رہا تھا وہاں سے ہاں تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ سفر معراج میں حضور جب جبری علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک لمبی قطار اونٹوں کی جا رہی تھی اس کے اوپر کچھ رضا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرین جانتے ہوئے کیا ہے ان کا انداز اور انہوں نے وہ ایک اونٹ میں سے وہ اتارا اور اس میں دیکھا تو اس میں اس ٹیم ستر ہزار جہان تھے اور ہر جہان میں ستر ہزار شہر تھے اور ہر شہر میں ستر ہزار مساجد تھی تو قیامت کا وہ چونکہ بیان کر رہے تھے تو شاید یہ تھا کہ ہماری جو یہ دنیا ہے اس کی جو قیامت وبا ہوگی وہ تو جو جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اور جو علماء اور محدیثین فاہ نے بتایا اس طرح کی ہوگی لیکن ان جہانوں کا ذکر نہیں ہے اس میں تو یہ کیا صحیح ہے یا کہ اس کا کیا اصل میں شیخ محقق شاہ عبد الق محدید رحمت اللہ تعالی سوال بہت گنجلک ہو گیا لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا سوال مختصر میں کر دوں جو ہماری مذہبی ضرورت حضور علیہ سلاۃ و شب میران جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہونے والی تھیں اس کی کچھ تمثیل حضور علیہ السلام کو سفر میں دکھائی گئی یعنی وہ جو ہونے والے واقعات ہے اس کی کچھ تمثیل دکھائی گئی مثال کے طور پر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بہت لکڑیاں جمع کرتا ہے اور اپنے کندھے پہ لاد کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ لکڑی کا بھارا وزن نہیں اٹھتا تھوڑی سی اور لکڑیاں اس میں اور شامل کر لیتا پھر اٹھاتا حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز نہیں اٹھ رہی اس کا وزن کم کیا جائے یہ وزن اور بڑھاتا یہ مثال دکھائی گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا جی یہ کیا معاملہ فرمایا اس کی مثال آپ کو دکھائی گئی کہ جس کے پاس بے شمار لوگوں کی امانتیں ہیں اور انہیں ادا نہیں کیا اور شوق ہے کہ اور لوگ امانت اس کے پاس جمع کرائے بعض کو دکھایا کہ ان کہ یہاں جبڑے چیرے جا رہے ہیں ادھر سے چیرتے ہیں فرشتے اور پھر ادھر جب چیرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا تو پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرما یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے فتنے ہوتے ہیں ان کے عذاب کی کیفیت آپ کو دکھائی گئی ایسے چند عجائبات حضور علیہ السلام کو اگر دکھائے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب رہا کہ جو عالم ہیں وہ کتنے عالم ہیں ہر ایک کی ایک معلومات وغیرہ یہ تو ہر جگہ ممکن نہیں مگر چند اس کے قرائن موجود مثال کے طور پر ہم اپنے عقل و خرص سے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک کا تعالی تمام صحیح کرو بھائی اس کو مائک, مائک بن کر بند کر تو تمام عالمین کا پالنے والا ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اس زمین پہ جو مخلوق ہے شاید اسی کا پالنے والا بے شمار ایسی مخلوق ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہم جانتے بھی نہیں جیسے حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ارسل کا اللہ رحمت علی آلمی آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا لیکن ہمارے سانت کہ یہی عالم ایسی کوئی تمثیل حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی کہ جس کو بیان کرنے والا صحیح طور پر سمجھا نہیں پایا اور جو عالمین ہیں وہ اللہ تبارک کو بہتر جانتا ہے اور ہر چیز کا ہمیں علم ہونا ضروری بھی نہیں ہے اور کہیں اگر وہ اس قسم کی کوئی مشکلات بیان کرے تو مقرر کا یا مفسر کا محدث کا کام یہ ہے وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرے کہ کم سے کم لوگوں کے سمجھ میں تو آ جائے یہ ہے یا وہ اس نے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہوتا تو ہم تلاش کرتے کہ اس سے مراد کیا ذرا یہ میں نے قرض کی کہ کچھ مثالیں حضور علیہ السلام کو ضرور دکھائی گئیں اور اس کا تذکرہ ابراہیم دہلوی نے اپنی کتابوں میں کیا اور شاہ عبدالحق الحق محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبت میں بڑی تفصیل سے معراج کے بیان میں ان ساروں کا تذکرہ کیا اور کوئی صاحب جی فرمائیے